صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الجهاد كي حقيقة والجهاد كي متعلق أهم أحكام ومسائل كدرس جاريه اور كشف الشبهات غلط فهميا اور انكا إزالة غيان كرهيته آج كي نشستمي ایک غلط فہمی بیان کرتے ہیں جو اہم غلط فہمی ہے اور بڑی غلط فہمیوں میں سے ہے غلط فہمی یہ ہے کہ افغانستان کے جہاد کے متعلق غلط فہمی ہے جو جہاد گزر چکا ہے افغانستان کا پہلا جہاد جو رشیا کے خلاف تھا اس کے متعلق غلط فہمی ہے کہ آج آپ لوگ جہاد سے روکتے ہو کہ افغانستان میں جہاد نہ کریں اور کل آپ کے علامات ہیں جنہیں میں فتویٰ دیا کہ افغانستان میں جہاد کرو شرح جہاد ہے اور حق جہاد ہے تو آخر کیا وجہ ہے کیا فرق ہے آج کے جہاد میں افغانستان میں جو امریکہ کے خلاف ہے اور کل کے جہاد میں جب افغانستان اور رشیا کے اپس میں جنگ ہوئی تو آخر کیا وجہ تھی کہ علماء علما اپنے قول تبدیل کر چکے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف امریکہ ہی ہے جو علما کو حکم دیتا ہے کہ جب امریکہ کہے جہاد کریں تو ہم جہاد کریں اور جب امریکہ خود جانب بن جائے اور مسلمانوں کو قتل عام شروع کر دے تو پھر ہم اپنے ہاتھ روک لیں اور کہیں جہاد اس وقت شرعی نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا جہاد جو پہلا جہاد روس کے خلاف تھا اور آج کا جہاد جو امریکہ کے خلاف اس میں واقع کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اور کیا شریعت نے ایسے فرق کو ایسے فرق کا اعتبار کیا ہے یا نہیں اگر فرق ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ شریعت حکم بھی تبدیل ہو جائے گا اور اگر فرق نہیں ہے تو شریعت کا حکم وہی کا وہی ہے اس میں کسی انسان کی اس کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت کے احکام رد و بدل کرے چاہے وہ عالم ہو یا سب سے بڑا امام کیوں نہ ہو تو جب تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج کی صورتحال اور کل کی صورتحال میں کیا فرق ہے تو اس پر ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ افغانستان میں آج جہاد شرعی ہے نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو پہلا جہاد تھا اس کی حقیقت کیا تھی اور آج کے جہاد میں کیا حقیقت ہے اور جب علماء اہل سنت اور جماعت نے خاص طور پر سعودی رب کے علماء نے ان کی سر فہرد شیخ بن باز شیخ نو سمی علبان رحمۃ اللہ علیہ آج کے دور بڑے علماء میں سے ان کے یہ فتویٰ تھا کہ افغانستان میں جو آج کل جو جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے آخر کیا وجہ تھی تو آئی دیکھتے فرق کیا ہے نمبر ایک اس کی چند وجوہات ہیں پہلی وجہ یعنی فرق ہے علماء کے اپول کے فرق دونوں صورتوں میں ہے اس لیے آج فتح کی تبدیلی نے شیپ میں تھے میں فتح میں بیان کروں گا کہ پہلے وہ خود کہتے تھے کہ جہاد پہ جائیں ہے میں جہاد جہاد شرعی ہے اور پھر ان کا ہی فتو ہے فتحوں میں کتاب ساتھ لے کے آئے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ اب کیونکہ تبدیل ہو چکا ہے اور اسی زمانے کی بات ہے یہ آج کل کہ نہیں پہلے جہاد سے پہلے وہ حکم دیتے تھے کہ جہاد پہ جاؤ اور پھر جب رزلٹ سامنے ہے جہاد کے بعد پھر علم نے شروع کیا وہ میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ یہ درد کے آخر فتح آپ کو سناؤں گا تو پہلی بات یہ ہے کہ جو افغانستان پہلا جہاد تھا یعنی کہ غلط فہمی یہ ہے کہ پہلا جہاد تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی آتا فرمائیں اور رشیا کو بھگانے میں مسلمان کامیاب ہوئے تو آج اگر مسلمان اسی راستے کو اختیار کرے تو امریکہ کو بھگا نہیں سکتے کیا اخر دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے یعنی کل کامیابی ہوئی اور آج تم کہتے ہو کامیابی نہیں ہو سکتی اس لیے تم جہاد سے روکتے ہو تو آخر وجہ کیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اچھی طرح جان لے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کے نصوص قرآن جیت کی آیات اور صحیح احادیث کا رد کرے کسی ایک واقعے یا دو واقعے کی وجہ سے یا اپنے عقل کی بنیاد پر یہ سوچے کہ جب افغانستان کی پہلی جنگ میں افغانستان جنگ جیت چکا تھا تو اس لیے یہی شرعی طریقہ تھا تو قرآن اور احادیث جو صحیح ہیں جو میں نے شروع کے دروس میں جتنی آیات اور حدیث اور علماء کے قوال بیان کیے ہیں وہ ہی بنیاد ہے دین کی جو جہاد اس کے مطابق ہوتے ہیں وہ جہاد شرعہ ہوتا ہے جو اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ جہاد شرعہ نہیں ہوتا ہے تو پہلے یہ بات اچھی طرح نشین کر لیں کہ نصوص و شریعہ جو ہیں قرآن اور حدیث بنیاد ہیں اس اسی کی طرازوں پر ہم جہاد کو دولتے ہیں تو جس کو سمجھ آگے تو الحمدللہ جس کو سمجھ نہ آئے تو وہ علمات رجوع کرے کیونکہ عوام الناس میں جو بات رائج ہوتی ہے وہ حق نہیں ہوتی عوام الناس علم نہیں رکھتے وہ سنے سنائے پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اکثر کیا ہوتا ہے حقیقت کے خلاف نتائج ہوتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ بعض اوقات گنہگار مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی آتا فرماتا ہے گنہگار گناہ کرنے والا بدکار انسان ظالم انسان بعض اوقات اس کو بھی غلبہ حاصل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑی بات میں کرتا ہوں بعض اوقات کافر ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی آتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت الروم روم غلی بتی روم فی عدن سے وہ روم کون تھے اہلِ کتاب تھے گلی شکست ہوئی ناکامی ہوئی مغلوب ہوئی کون روم روم کی جنگ کسے ہوئی مومن سے ہوئی کیا مسلمان تھے جس گروہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی وہ کون تھے فارسی تھے بلاد فارس پارسی تھے آگ کے پجاری تھے اور اہل کتاب اگر آپ دیکھتے قرآن مجید میں اہل کتاب اگرچہ کافر ہیں لیکن ان کے لیے اللہ تعالی نے کچھ نرمی اختیار کی ہے یعنی اہل کتاب کے ہم ذبح قدر جانور کھا سکتے ہیں ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہی؟ کافروں سے بدھ کے پجاریوں سے یا آگ کے پجاریوں سے یہ معاملہ کر سکتے ہیں ہم نہیں جائز نہیں اس کے باوجود بھی کہ اہل کتاب جن کے اوپر اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی اور اپنے انبیاء بھیجے اگرچہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور شرک اور کفر کا راستہ اختیار کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انصاف کیا اگر فرق رکھا ہے وہ بت پرست جس نے مکمل طور پہ جھٹلایا ہے اور وہ اہل کتاب جن کے اوپر کتاب نازل فرمائی لیکن انہوں نے پھر اللہ کے کلام کو تبدیل کیا تو تھوڑی سی ان کے ساتھ نرمی اختیار کیا اگرچہ دونوں جہنم کا ایندھن بنے گی ہمیشہ کے لیے لیکن دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا حکم میں فرق رکھا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے پارسیوں کو آگ کے پجار کو غلبہ دیا روم پہ کیا اللہ تعالیٰوں پہ راضی تھا کیا پارسیوں کا راستہ درست تھا فرقیز نہیں آگ کے پجار پہ اللہ طریقے سے راضی ہو سکتا ہے تو اس لیے جنگ کا جیتنا مقصد نہیں ہے یاد رکھیں صرف جنگ نہیں جیتنی ہوتی مقصد یہ ہے کہ کامیابی جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو اور اس پر برکت بھی ہو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا اچھا دوسری بات میں کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں ہزب اللہ ہزب اللہ جانتے ہیں جو اپنا حزب اللہ لبنانی جو اپنا حزب اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے رافزی ہیں شیعہ ہیں اور اب یہ پر ان کا کچھ غلبہ ہوا آپ نے دیکھا میڈیا میں اخبارات میں تو کیا ان کا راستہ درست ہے کیا یہ حق پہ ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے کیا خیال ہے کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے رسون جماعت میں سے کیوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے راوزی کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تحریف ہو چکا ہے اصول ہے کافی ان کی محتبت ترین کتاب ہے اور ان کے لیے ایسی جگہ رکھتی جسے کہ ہمارے نزدیک صحیح بخاری ہے ان میں ایک باب باندھا ہے قرآن کی تحریف پر کہ علی بن حلیف طالب قرآن لے کے سیدن بکر کے پاس اور ان کو دکھایا جب سید و بکر صدیق نے قرآن کو پڑھا اور دیکھا اس میں مہاجرین اور انصار کو برا بلا کہا گیا یہ آئے تھے قرآن مسجد کی جو سیدر علی لے کے ہے دیکھیں بہتان دیکھیں اور ان کی غلطیاں اس میں بیان کی گئی تھیں ان کی بدقیارے اس میں بیان کی گئی تھیں تو بکر صدیق نے وہ رسخہ دیکھا اور کہا لاجت لا اللہ ہی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو سید علی رب غالب نے اس نسخے کو لیا اور چلے گئے جب سید احمد خطاب کا دور آیا اب دیکھیں شیطانی وسوسہ کیونکہ سوال یہ کرتے نا بلسولت والے جب وہ نسخہ سید بکر صدیق نے قبول نہیں کیا تو جب خلیفہ بنے سید علی بن تب وجود میں کیوں نہ آیا بس سمجھ یہ کہ نہیں یار وہ قرآن جو سید علی لے کے آئے تھے وہ, وہ یہ نہیں جو ہم پڑھتے ہیں فرق تو جب سید علی کو اقتدار ملے وہ خلیفہ بنے تب یہ کیوں نہیں امت دیا انہوں نے تو اس سے پہلے اپنا جواب ڈھونڈ لیا شیطان جو ہے نا وہ سارے راستے اپنا پہلے سے طے کر لیتا ہے تو اگلی روایت میں اسی بار میں کہ جب سد نب الخاب خلیفہ بنے تو نے سب سے پہلے سید نائب الپاب کو بلایا اور کہا کہ یہ نسخہ میرے پاس لے کے آؤ قرآن کا جو آپ لے کے آئے تھے سید نبکر صدیق کے لیے سید نائد علی بنبال کو معلوم ہو گیا کہ ابھی یہ اس کو جلانا چاہتے ہیں لیے مانگ رہے ہیں دیکھیں تو نئی غالب نے یہ فرمایا کہ میں وہ نسخہ اس صرف اسی لائق ہے کہ تم لوگوں پر حجت قائم کروں کس پر وکر عمر پر صحابہ کرام پر اور حجت میں نے قائم کر دی اب یہ قرآن اس وقت تک نہیں ہے جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اب امام مہدی آئیں گے قرآن لے کے آئیں گے یہ وہ کا ایک نظریہ ہے مجل اسی الانوار الوار میں لکھتے ہیں سب سے پہلے جب امام مہدی آئیں گے وہ کیا کریں گے جانتے ہیں سب سے پہلے ام امر سجن عائد صدیقہ کو باہر نکالیں گے قبر سے اور اوپر حد قائم کریں گے زنا کی سید وکر صدیق سجن عمر الخبہ کو قبر سے نکالیں گے ان کو کوڑے ماریں گے یہ عقائد ہیں قرام جیت محرف ہے صحابہ کرام کو گالی دینا صحابہ کرام امہت ال کو گالی دینا ان کی شام میں گستاخی کرنا بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صاحب مرتد ہیں سوائے چار کے یا پانچ کے سارے مرتد ہیں کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی راضی لوگوں پر ہرگز نہیں تو جو کہنا بھی ان کو ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے یہ ہے اللہ تعالی کے الرادہ ال القدریہ اور جو ارادے اللہ تعالی کی دو قسم ہیں ایک ارادہ کونیا ہے ایک ارادہ شرعیہ ہے جو کونیا ہے وہ اللہ تعالی کسی کو بھی کرتا ہے جس پر راضی ہو یا نہ ہو اپنا ارادہ کر کے رکھتا ہے اللہ تعالی اور اس میں دنیاوی اسلحے کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر جس کے پاس طاقت ہے اس کو غلبہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیاوی اسباب پر عمل کیا ہے اور یہی ہوا پارسی جب جیتے روم کے خلاف جنگ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کا اسلحہ ان کی طاقت زیادہ تھی نفری زیادہ تھی اور آج اگر حزب اللہ اس طریقے سے وہ جنگ جیت رہا ہے یا اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا پڑا بھاری ہے تو جو طاقت وہ استعمال کر رہا ہے وہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں یاد رکھیں اور ارادہ شرعیہ جو ہے اس میں اللہ تعالی ہمیشہ راضی ہوتا ہے تو اسے ایک قاعدہ بھی ہے وہ کیا ہے یاد رکھیں کامیابی دشمن پر کامیابی کبھی بھی دلیل نہیں ہے صحت منہج اور معتقد کی کہ جو کامیاب ہوا اس کا منہج بھی عقیدہ بھی درست ہے اس کا راستہ بھی درست ہے اگر یہ قاعدہ ہوتا تو کافل کا غلبہ آج موجود ہے امریکہ کا غلبہ ہے پچھلے زمانے میں پارسیوں کا غلبہ تھا اس مطلب وہ راہ راست پہ ہیں وہ حق پہ ہیں ہرگز نہیں تو اس لیے قاعدہ سمجھ لیں جو کامیاب ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو یہ سمجھ لیں آپ ہاں ہو سکتے کہ مومن بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی کامیابی عطا فرمائی ہے لیکن ہر کامیابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی یاد رکھیں کافر کے غلبہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس پہ راضی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی ضرور پیدا کر دیتا ہے اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی احکم الحاکمین ہے نمبر تین افغانستان کی پہلی جنگ میں اور آج کی جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور نظر اسے آتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے جو اپنی خواہشات نفس ہوا نفس کی پیروی نہیں کرتا جو حقائق کو دلائل کو قرآن و کے تراضوں پہ توڑتا ہے علماء کے اقوام پہ رجوع کرتا ہے وہ کیسے اب دیکھتے ہیں جو پہلی جنگ تھی ظاہراً یہ تھا کہ وہ ایک طرف رشیا تھا اور دوسری طرف افغانستان تھا لیکن حقیقت کیا تھی ایک طرف رشیا تھا دوسری طرف افغانستان امریکہ اور پوری کو پوری اما اسلامیہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں کوئی جٹ سکتا ہے اسے اچھا امریکہ کے کیا مفاد تھا بیچ میں امریکہ کیوں آیا امریکہ جس پوزیشن پہ آج موجود ہے وہ اس کا خواب دیکھ رہا تھا اس کے سامنے ایک ہی ملک تھا اس کے ٹکر کا دوسرا نہیں تھا یورپ تو سارا اس کے اپنے کزن ہیں رشتے دار ہیں ان کے وہاں سے ڈر نہیں تھا جاپان کو پہلے وہ توڑ چکا ہے جاپان کی ساری کے ساری اکانومی الیکٹرانکس میں لگی گئی اصل میں اس میں ختم کر دیا اپنا رخ موڑ دیا اس نے پھروشیمان گساکی کی پرابلم کے بعد باقی کوئی ملک اس کے سامنے کوئی ٹکر کا نظر نہیں آ رہا تھا ایک ہی ملک تھا اور ایسا عظیم ملک تھا دیکھ اللہ تعالی ملک جسے بھی چاہتا کا کافروں کو ملک دیا اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا ملک تھا کہ اس کا سورج رو بھی ہوتا تھا یعنی مشرق کی طرف سورج نکلا ہے ابھی مغرب کی طرف سورج ڈوبے گا تو مشرق سے پھر نکلائے گا اتنی بڑی زمین مشرق سے مغرب تک یہ رشیا کی زمین تھی تو امریکہ کے سامنے ایک ہی پاور تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ رشیا کے اسلحہ اب کلاسکوف نے ایجاد کی ہے جب کلاسکوف ایجاد ہوئی امریکہ کو سب سے پہلے خطرہ ہوا دنیا کو خوشی ہوئی کہ ایک اور اسلحہ آگیا ہے ظالموں کو خوشی ہوئی لیکن امریکہ خوش نہیں ہوا اس کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز بن سکتی ہے تو اس سے اچھی بھی بن سکتی ہے اور جب بھی دیکھیں جب سیٹلائٹ کی بات ہوتی ہے تو امریکہ کے ساتھ کون بھیجتا ہے اپنا سیارہ کون بھیجتا ہے اب بھیج ہمیشہ تو ان کی آپس میں ہمیشہ سے یاد رکھیں جیسے انڈیا اور پاکستان ہے ایک ٹیسٹ کرتا ہے دوسرا بھی ٹیسٹ کرتا ہے بھی ہم, بھی ہم بھی آپ کے برابر میں فکر نہ کریں اسی طریقے سے ایک سر جنگ چلے تھے کولڈ وار جسے کہتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں تو امریکہ کو ایک راستہ نظر آیا کہ کہتے ہیں کہ شکار بھی ہو جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یعنی اپنا مقصد پورا ہو جائے اور خود جانے کی کیا ضرورت ہے میدان جنگ میں جب رشیا خود اپنے گلے میں یہ پھندا ڈال چکا ہے افغانستان کا اور مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے اپنے دفاع کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے تو میں نے صرف کسی ہی دینا ہے اور مفتی اسلحہ امریکہ نے کیا احسان کیا ہم پر نہیں امریکہ نے پیسے لیے ہیں یعنی اس کی اکانومی بھی بہتر ہوئی اپنا مقصد بھی اس نے پورا کیا اس نے مفت نہیں دیا اچھا پیسہ کہاں سے افغانستان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے دیا عرب نے دیا پورے عرب مل کے پورے اسلامی امت نے جو اپنے بیٹے بھیج سکتی تھی جو ملک اس نے اپنے بیٹے بھیجے جو مال دے سکتے اس نے اپنا مال دیا کیونکہ یہ پہلا جہاد تھا یعنی اس دور میں آپ دیکھیں وہ پہلا جہاد تھا جو شرج نظر آ رہا تھا اور بڑے بڑے غلما نے فتوا دیا کہ جاؤ جہاد کرو اور اپنے دفاع کے لیے جہاد تم کر سکتے ہو فرض ہے تم پر جاؤ اور لوگ گئے جو جتنی سطح رکھتا تو اسے لگا دی کیونکہ ظاہرا یہی جہاد شرعی ہے اور علماء نے اسی ظاہر کو دیکھا کل نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالی پہ چھوڑ دیا کیونکہ ہم شروع میں یہی کہتے تھے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض علماء اتنا بھی کہتے تھے کہ ہمیں افغانستان کے مجاہدین ایسے لگ جسے کہ صحابہ کرام ہو وہی دور زندہ ہو گئے یاد ہے آپ لوگوں کو مجھے یاد ہے اخباروں میں آیا تھا کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ابھی صحابہ کرام دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں وہی زندگی ہے ان کی کہ جہاد کے سوا کچھ کام کرتے نہیں ہے ان کا مشن جہاد ہے اللہ تعالیٰ کا دین روشن کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے جب کوئی انٹرویو جب کوئی بات ہوتی تب یہ میڈیا طرف کھلا نہیں تھا اخباروں میں یا ریڈیو میں یہی سنتے تھے ہمیشہ بلکہ عبداللہ اعظم نے کتاب لکھی ہے آیات الرحمن فی جہاد الافغان مشہور کتاب ہے میں نے خود بھی پڑھی ہے اس میں ایسے سے قصیہ بیان کیا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کلاش وف سے کسی نے وار کیا رشین نے اس کو سینے پہ گولی لگی وہ سینے کے پار نہیں گئی گولی نیچے گری اس،, اس کے جیب بھر گئی جیب کے اندر یعنی ایسی ایسی چیزیں بھی ہوئی اللہ علیہ صحت کا اللہ علم لیکن اس وقت ہمیں یہ دکھایا گیا تھا پوری امت کو پوری دنیا کو یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حق پر ہیں اور ہم نے بھی کہا حق پر ہیں اب دل کے اندر کون جانتا کیا ہے ہم نے جہاد کی شرطوں میں جو پہلے دو شرتے بیان کی سب سے پہلے کون سی تھی اخلاص اور اتباع اخلاص تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ہمیں کیا بات دل کے اندر کیا ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے یاد بد، بدگمانی بد، بد جائز نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے اپنے ذہن صاف کریں دل پاک کریں اور یہ گمان رکھے کہ حق پہ ہے انشاءاللہ اگرچہ اس سے کوئی ظاہرا کوئی غلطی نہیں ہوتی ظاہر اگر کوئی شخص ظاہر کوئی غلط راستے پہ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس لیے بیچارے دائری رکھیے اچھا بندہ ہے نمازی ہے تو اس کا راستہ بھی درست ہے تو اس کا اخلاص اچھے نہیں تو اخلاص کے لیے اس لیے اتباع, اتباع بھی ضروری ہے اخلاص باطنی چیز نظر نہیں آتی اور اتباع ظاہر چیز آپ کو نظر آتی ہے یاد رکھیں تو اخلاص کا معاملہ تعالیٰ کے سپور تھا باقی جو نظر آ رہا تھا اتباعت اس میں تھی نمازی تھے اور اچھے لوگ تھے جہاد انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے جہاد کیا یہی نظر آ رہا تھا الحمد للہ اس کی اجازت دے دی جہاد ہوتا رہا طاقت افغانستان کی نہیں تھی طاقت امریکہ کی تھی اصل امریکہ کا تھا مال عرب کا تھا اکثر زیادہ تر باقی چند مسلمان مالک نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا کچھ دیا تھا لیکن زیادہ تر سعودی عرب سے سب سے پہلے صرف باقی عرب کنٹریز بھی تھے ساتھ ساتھ اور افغانستان اور باہر ملک یعنی عرب غیر وغیرہ پاکستان انڈیا سے جس کو فرصت ملی اس نے جہاد میں حصہ لیا یاد ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا تھا اور رشیا ٹوٹ گیا اور وہ نکل گیا یہ بہت صورتحال حال تھی آج کے دور میں ایک طرف افغانستان ہے دوسری طرف دشمن کون ہے امریکہ ہے اچھا افغانستان کے ساتھ کوئی کافر ملک ہے ساتھ دینے والا آج کوئی طاقت ہے دوسری کوئی ہے نہیں ہے اچھا مسلمان کوئی ایسا مسلمان ملک ہے جو ساتھ جس نے ساتھ دیا ہے آج کے دور میں نہیں دیا یہ حقائق ہیں نہیں تو یہ ایک طرف صرف افغانستان ہے اور دوسری ت... اج... اج... مسلمان مال ہے نے... کہ ہم یہ نہیں کہ بالکل مدد نہیں کی. مدد کی ہے لیکن کتنی مدد کی ہے مال دیا تو اتنا دیا مشکل سے وہ اپنے آ... بیمار کا علاج کر سکتے ہیں مشکل سے وہ, وہ کفن خرید سکتے ہیں اپنے میت کے لیے یعنی اتنے امداد ضرور کی ہے کہ کی... کسی سے اگر ہوئی ہے تو لیکن جیسے امداد کریں گے وہ نہیں ہوئی وجہ کیا ہے میں یہ بتاؤ وجہ کیا ہے اور دوسری طرف امیرکا اس کی جو طاقت ہے جو پاور ہے اب رشیا پلس ہو گیا یعنی یاد رکھیں ایک طاقت کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہوگی تب آپ توڑیں گے یہ کاجہ ہے اور آپ نے دیکھا ہے پہلی ورلڈ وار میں جب ورلڈ وار ختم ہوئی تو وجود میں ایک اور طاقت نئی طاقت آئی ہٹلر کی طاقت آئی جرمنی کی اس کو توڑنے کے لیے جب جنگ ہوئی تو پھر اور طاقت آئی امریکہ رشیا یہ لوگ لو کہاں سے آئے اب ہٹلر کو ہرانے کے لیے ان کے پاس اتنا اصلہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس کی اس کو توڑتے نہیں ہیں یہ حقائق ہیں آپ دیکھیں لیں ہسٹری دیکھیں لیں آپ اب امیر کو توڑنے کے لیے امریکہ کی پاور اس سے زیادہ تھی تو ٹوٹ گئے اب امریکہ کو توڑنے کے لیے ایسی پاور ہونی چاہیے جو امریکہ سے زیادہ ہو اصل کی پاور اچھا جو اصلا آج افغانستان کے پاس ہے ایک تو ساتھ کسی کا نہیں نمبر دو جو اصلہ آج افغانستان کے پاس ہے وہ کہاں سے آیا وہ خود بناتے ہیں کوئی مسلمان لوگ ایسے جو خود اصلہ بناتا ہے دیکھ پسٹل کی بات نہیں کرتا میں پسٹل تو ہمارے اپنا وزیرستان میں وہ خود پٹھان بناتے ہیں یہ چھوٹے موٹے جو ہیں اس کی بات نہیں کرتا میں عام بام وہ خود بناتے ہیں ایک متمدن ملک ٹیکنالوجی کا ملک جس کی پوری کی پوری اکانومی جو ہے وہ اسی نیوکل ویپن میں لگا دی ہے امریکہ نے تقریبا اسی میں لگی ہوئی ہے اتنا اس کے پاس ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اصلہ جو افغانستان میں ہے جو مسلمان ممالک میں جتنا بھی ہے وہیں سے آتا ہے ہم ان سے خریدتے ہیں اب <تصفح> کیا سمجھتے ہیں ہمیں کون سا اصل بیچیں گے اصلہ بیچیں گے جو ان کے لیے خطرہ ہوگا یا وہ اصلہ بیچیں گے جو ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تمہارے اس پاس اصلہ تو ہے چلو گزارا کرو جو اصلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ نیئر ایکسپائری ہوتا ہے جو ان کے گودام بھرے ہوئے ہیں نا وہ کہاں نکالیں گے وہ اب نیا تو آ گیا اسلام تو نکالنا ہے نا وہ ہمیں بیچتے ہیں اور اس کا توڑ پہلے بنا لیتے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے میرے بھائی دنیا قیال کے پاس ہے اللہ نے دیا ان کو دنیا کے پجاری الگ نے دے دیا ان کو اصل ہمارے پاس جو ہے انہیں کب دیا ہوا ہے نیر ایکسپائر ہے خفیف ہے ہیوی نہیں ہے لائٹ اسلح سے کہا جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے تو اسلح کی پاور بھی ہمارے پاس نہیں ہے کسی کی مدد کی پاور بھی نہیں ہے اسلح بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور تیسری بات یہ ہے اسی فرق میں کہ افغانستان میں آج جو ہو رہا ہے کیا وہ جہاد شرعی ہے پچھلے جہاد میں کبھی آپ نے سنا خود کچھ حملہ کسی ملک میں کسی جگہ پہ کبھی سنا تھا آپ نے نہیں تھا اچھا کوئی مسلمان مرا تھا بغیر وجہ کے یعنی کوئی مسلمان آیا بوم بلاسٹ کیا دو رشین مرے اور چار مسلمان مرے کبھی سنا آپ نے یہ صورت حال نہیں تھی ایک کلیئر کٹ ایک راستہ تھا پتہ تھا یہ میرے سامنے, سامنے کافر ہے اس کو مار مارنا ہے اس کو مارا ہے غلطی سے ایک دو مر جاتے تھے, غلطی سے جان بوجھ کے اپنا بلاسٹ نہیں کرنا یاد رکھیں فرق ہے دونوں صورتوں میں سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طریقے سے اگر کوئی بات تھی تو تھی سلام و اللہ <وبرکاتہ> تو آج کے جہاد میں آج کے دور میں یہ چیز عام ہو چکی ہے اب کافر دو دور کی بات ہے مسلمان ملک محفوظ ہیں کیا مسلمان ملک محفوظ نہیں ہے پانچواں فرق پہلے جہاد جہاد ہوتا تھا کبھی دہشت گردی سنی آپ نے کبھی کسی نے جہاد کو دہشت گردی کہا نہیں کہا تھا وجہ کیا ہے کیونکہ نے کہا دہشت گردی جہاد جہاد ہے اور دہشت دشتگرد گردی ہے اور اس میں فرق ہے میرا پورا درس ہے جہاد یا دہشت گردی آپ کو پورا سونے فرق میں نے بیان کیا ہے اس وقت وقت نے پورا بیان کروں پہ جہاد ایک عظیم دین کا حصہ ہے دین کی سر بلندی کے اللہ تعالی نے مشروع کیا ہے دہشت گردی دہشت گردی ہے جو گناہ کبیرا ہے کبھی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں ایک سی ایک دن بلند ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو گراتا ہے دونوں ایک ہو سکتے ہیں کہ ہرگز نہیں لیکن آج کے دور میں جہاں دہشت گردی کیوں بنا کہ صرف امریکہ نے کہا ہے اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے کوئی سوچنے کی بات ہے اپنا قصور ہے اس میں کیونکہ جب آپ کے مسلمان بھائی آپ سے محفوظ نہیں ہوں گے داڑی والے کو دیکھ کے صرف کافر نہیں بھاگتے اب مسلمان بھاگتے ہیں مسجدوں میں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں جب سے خود کچھ حملے شروع ہوئے بازار میں داڑی والے کو دیکھ کے دور بھاگتے ہیں کہ افغانستان میں پہلے جنگ میں ایسا ہوتا تھا لوگ افغانوں کو جا کے گلے ملتے تھے داڑی والے کی ایک قدر ہوتی تھی آج وہ قدر کیوں نہیں رہی یہ پانچواں فرق ہے تو دونوں صورتوں میں افغانستان کا پہلے جہاد اور آج کے جہاد میں یہ فرق موجود ہے نمبر چار چوتھی وجہ جنگ ختم ہوئی پہلی جنگ ختم ہو چکی اور رشہ ٹوٹ گیا اس کے بعد کیا ہوا کیا جہاد کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا کیا اللہ تعالی کے دین کی سر بلندی ہوئی کیا مسلمانوں کی مال جان اور عزت محفوظ ہوئی رشیا گیا وہاں سے دو دن نہیں گزرے سات جماعت اٹھے کھڑی ہو گئی اور آپس میں ان کی جنگ شروع ہو گئی اور ایسی شدید جنگ تھی کہ رشیا کے خلاف وہ جنگ نہیں تھی آپس میں اتنی قتل و غارت ان کی آپس میں شروع ہوئی وہ خود گواہی دیتے ہیں جو لوگ وہاں پہ تھے آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایک دو قصہ بیان کروں گا میں کہ وہ کہتے جو آپس میں جب لڑتے تھے کافر سے اتنی شدت سے نہیں لڑتے تھے کچھ ریسٹ کرتے تھے پھر جا کے لڑتے تھے ایک وار جاری تھی یعنی کئی اس میں مہینے گزر گئے سال گزر گئے لیکن یہ ان کا آپس مسئلہ وہ جلدی حل کرنا چاہتے تھے جس کے پاس زیادہ تاکہ جلدی اس کو اختار ملے گا تو کل جو ہمیں صحابہ نظر آتے تھے آج اچانکوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کے دین کی سربلندی ہوئی آپس اگر اللہ تعالی کی دین کی سر بلندی ہوتی تو دنیا ہمارا مذاق نہ اڑاتی ہے یہی امیرکا تھا یہی یورپ تھا یہی انڈیا تھا یہی ساتھ والے ملک تھے سب ہستے تھے اور کہتے تھے یہی تمہارے مجاہدین ہیں کل تک تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد ہو رہا تھا اب کس کے لیے یہ قتل وارت ہو رہی ہے کیا جواب تھا اقتدار کے لیے جنگ جاری رہی سات گروہوں میں سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اتنی طاقت تھی ان کے پاس کوئی کسی کو غالب نہ کر سکا روزانہ دسوں سینکڑوں مسلمان مرتے تھے کوئی گھر محفوظ نہ رہا وہ ان کے قبیلوں پہ حملہ کرتا ان کے شہروں پہ جو کچھ زیادہ لوٹ لیتے وہ ان کے قبیلوں کے شہر پہ حملہ کرتے وہ سب لوٹ لیتے طالبان بیچ میں آئے اس طاقت کو توڑنے کے لیے ایک نئی طاقت آ گئی ان کے پاس وہ اسلحہ تھا جو ان کے پاس نہیں تھا آپس میں لڑ لڑ کے نا کہتا کہتے اگر آپ کے پاس بڑا تگڑا پہلوان ہو پہلے دو کشتی لڑ چکا ہو تو تیسرے کے ساتھ وہ, وہ،, وہ،, وہ طاقت نہیں رکھے گا گرے گا نہیں،, نہیں گرے گا نا تو وہ گرے گا ضرور تو اپس میں لڑ لڑ کے وہ کمزور ہو چکے تھے طالبان کی پاور آئی اور ان کو گرا دیا جی اور قابض ہو گئے کابل پر ایک اور نئی طاقت آ گئی تالبان کیوں ہے اگر ان کا راستہ درست تھا اگر افغان جی، اف پہلا جہاز درست تھا اللہ تعالی کی سر بلندی ہوئی ہے مسلمانوں کو مال جان اور عزت محفوظ ہوئی ہے یعنی جہاد کا مقصد پورا ہوا تو طالبان کو آنے کی کیا ضرورت تھی طالبان نے خود گواہی دی ہے کہ جب ان لوگوں نے اقتدار پر جنگ کی اور جہاد کا مقصد جاتا رہا تو ہم وجود میں آئے ہم نے چاہا کہ ہم یہ مقصد پورا کریں گے کیا طالبان نے مقصد پورا کیا طالبان کی حکومت چار سال رہی کیا طالبان کی حکومت کے بعد اللہ تعالیٰ کی دن کے سر بلندی ہوئی کیا مسلمانوں کی مال جان جانور محفوظ ہوئی یا جنگی پھر بھی مسلسل موجود تھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن سات گروہوں کو انہوں نے کابل سے نکالا ہے تو کیا وہ آرام, آرام کے لیے سوتے رہیں گے تو جھڑپیں ہوتی رہیں دیکھیں اس دن سے آج تک جھڑپیں موجود ہیں افغانستان میں امن ومان آج تک نہیں ہے بھائی یہ بہت بڑی بات ہے ہم صرف کامیابی کو دیکھ کر کامیابی ہوئی رشیا چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ ہمیں ہم نظر نہیں آتا یہ حقائق ہیں چار سال حکومت کی ہے اور اگلے غلط میں بھی یہ بات آئے گی میں صرف یہاں پہ صرف اس کا اشارہ کر دیتا ہوں چار سال حکومت میں انہوں نے دو بت جو تھے بدھا کے وہ تو توڑے مسلمان بہت خوش ہوئے انہوں نے کافر دنوں کو دکھا دیا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر اس پاک زمین پر کسی بت کو رہنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن مزار شریف آج بھی مزار شریف ہے مزار شریف میں جتنی قبر پرستی ہوتی تھی اس سے زیادہ آج ہوتی ہے کم نہیں ہوئی اور طالبان کے دور کے باوجود ان کا اقتدار موجود تھا اور ان کے وہاں پر بھی حکومت تھی اس کے باوجود بھی ایک قبر کو نہیں توڑا آج تک اخر کیا وجہ ہے وہ جو دو بدھ سہرا پہ ایک پہاڑ پہ سائیڈ پہ تھے افغانستان میں کتنی بدھسٹ تھے آپ جانتے ہیں کتنی پرسنٹ بدھسٹ افغانستان میں زیرو پرسینٹ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی توڑے ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن لاکھوں لوگ جو قبر پرستی کرتے ہیں اور شرقی اکبر پر مر رہے ہیں ان کے لیے طالبان نے کیا کیا میرے بھی دیکھیں اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے بات جوش جذبات کی نہیں ہے یہ حق باتیں ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے میں نے کسی کو جواب دینا نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ وقت کہنے کی یہ باتیں کہنے کہ نہیں ہے امت کو ضرورت ہے امت کو کیا ضرورت ہے یہ ضرورت ہے امت کو ایک ہمارا ملک چلا گیا دوسرے بھی چلا گیا دسوں اور چلے جائیں یہی چاہتے ہیں دو ملک میں امن امان ختم ہو گیا ہے آج جس کو تم جہاد کہتے اسی جہاد کی وجہ سے اور جہاد اسے بری ہے ولہ جہاد اسے بری ہے جہاد یہ نہیں ہوتا جو ہوا ہے جہازی جہاد کا مقصد پورا ہوتا ہے مجھے آپ بتائیں وہ کون سا ملک ہے جو صحابہ کران فتح کیا تھا پھر یہ معاملہ ہوا ہو. ایک مجھے مثال دکھا دیں تاریخ گواہ ہے اس کی تابعین ان کے بعد آئے. ان کے بعد آئے. وہ جہاد ہوتا رہا اللہ کی قسم مشرق سے مغرب تک لاجلہ کا جھنڈا ملک کے بعد دوسرا ملک تیسرا ملک چوتھا ملک ناک میں دم کر رکھا تھا کافروں کے ان کے لیڈر ان کے حکمران بھاگتے پھرتے تھے راستہ نظر نہیں آتا تھا ان کو آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں جہاد کا پرچم لہراتے ہیں امت خوش ہو جاتی ہے پھر گرتے ہیں جو پہلے صورت تھی مسلمانوں کی اس سے اور ذلت مل جاتی ہے یہ مقصد ہے جہاد کا اللہ تعالی سے جہاد کو مشروع کیا ہے یہ وجہ ہے امن ومان کا خاتمہ عزت میں نہیں جان میں نہیں مال محفوظ نہیں مسلمان مسلمان کا قتل عام کر رہا ہے یہ ہمیں ملا ہے اچھا اس کے بعد طالبان کے بعد امریکہ کی پاور زیادہ تھی اس نے اپنا اوپر ہم بٹھا دیا اپنی مرضی کا اپنے طریقے کا اگر یہ سات گروہ جو آپس میں لڑے ہیں آپس میں اگر واقعی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھا سارا کچھ دیکھا ہم نے یہی تو کہا کہ پہلے ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کسی کی اخلاص پر توحفت نہیں لگاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بیچ بندے کو اللہ تعالیٰ کے درمیان میں یہ مسئلہ ہے اخلاص کا لیکن جو ہمیں نظر آیا اس کے بعد سات گروہ جب نکل آپس میں ان کی جنگیں ہوئی اور قتل و غارت ہوئی اگر صرف اللہ تعالی کے دین کو بلند کرنا تھا تو ایک پر اتفاق کیوں نہیں ہوا اور مزے کی بات ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی ملک میں رہنے والے ایک ہی کپڑے پہننے والے ایک ہی شکل و صورت یہ نہیں کہ کوئی پاکستان سے ہے کوئی امریکہ سے ہے کوئی افغانستان سے ہے کوئی انڈیا سے ہے کوئی, سے ہے کوئی عرب سے ہے یہ نہیں تھا یہ جو باہر سے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی لیڈر ایک بھی تھے ان میں سے یاد رکھیں یہ جو لیڈرشپ اسام بلّہ دونوں جواہری آئی بعد میں طالبان کے بعد آئے یہ لوگ پہلے ان کا وجود تھا پہلے یہ صرف مجاہدین تھے عام مجاہدین کے ساتھ کمانڈر ان کے ساتھ تھے لیکن اتنی بڑی پوسٹ نہیں تھی ان کا کوئی اقتدار نہیں تھا کوئی ان کا نام نہیں تھا یہ کب آیا جب لیڈر آپس میں لڑ پڑے اس اقتدار کے لیے اگر وہ ساتھ آپس میں مل جاتے اور ایک کو لیڈر بنا دیتے تو آج امریکہ کی ضرورت ہوتی کو اپنی مرضی کا کوئی شخص وہاں پہ بٹھاتے حق کی بات ہے میرے بھائیو کبھی نہ ہوتا ایسا لیکن جب دنیا کے لیے انہوں نے آپس میں جنگ کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت تو اللہ تعالی جانتا ہے اس سے بات ہم نہیں کرتے